اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں ایک ہزار بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے صلو علی اللہ تعالی علی محمد امیر سنر کی بارگاہ میں نے چند سال پہلے آپ کا ایک مکتوب تشریف لایا تھا بابا اس مکتوب کا کچھ مضمون اس طرح تھا کہ ذمہ داران مختلف اعتکافوں میں جا کر اپنی زیارت کروانے کی بجائے ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں اس کی کیا حکمت ہے تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے نا تو در کے وہ بات نہیں بنے گی اگر مبلغ ان کے ساتھ دس دن کے لیے یا ایک ماہ کے لیے بیٹھ جائے نا تو جو تربیت ہوگی وہ سب سمجھ سکتے تھوڑی دیر میں کیا تربیت ہوگی اب جیسے مدد نہیں مداخرا ہوا اس میں تھوڑی دیر میں کیا تربیت ہوگی پھر تھوڑی دیر میں تربیت ہو جاتی تو پھر یہ ہم نے جو کورسز کیے ہیں اس کی ضرورت نہ ہوتی پھر درس نظامی آٹھ سال کا یہ بھی یقین بانے ناکافی بالکل ہی ناکافی آٹھ سال کے ایک کر لیا پھر آگے دیگر اقسک جیسے کیا ویوم جتنا زیادہ ہوگا اتنا بہتری آئے گی فرماتے ہیں اتنو بل علم منل مد علل لٹ یعنی گہوارے سے قبر تک علم سیکھو یعنی کہ علم طلب کرو مہاتمان پنگوڑا بچے کا جھولا بچے کے پنگوڑے سے لے کر قبر تک طالب علم ہی رہتا یار بابا جان ہمارے اسلامی بھائی آج کل دوستی یاری وغیرہ میں جو ٹیمیں بنا کے احتقاف میں بیٹھتے ہیں پھر تنظیمی جگبل کو فالو نہیں کرتے اور ہلکے نہیں لیتے اور پھر تنظیمی اصطلاحات کا مزاق اڑاتے ہیں وضو خانے میں وغیرہ بیٹھ کے مذاق مسکری کرتے ہیں پانی کا اصراف کرتے ہیں ایسے اسلامی بھائیوں سے کس طریقے کا برتاؤ رکھا جائے مذکر ذکرہ اور سمجھاؤ کے سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے جھاڑ yes. جھپٹنی اب جیسے کہ پاگل خانے کا جو ڈاکٹر ہے پاگل اگر ڈاکٹر کو دے دے گالی کیا گرما گرم تو کیا ڈاکٹر اس کو اٹھا گیا ٹھوک دے گا بھی نہیں ٹھوکے گا پتہ پتا ہے ہی مریض گالی دینی ہے چاواش تو دینی نہیں ہے زنجیر اس کے پاؤں میں ڈالی ہوئی ہے ہاتھ میں ڈالی ہوئی ہے تو یہ بکا سے دعائیں دے گا تو ڈاکٹر مریض کی بدتمیزی سے متاثر نہیں ہوتا اس سے بدن نہیں ہوتا تو یوں سمجھو کہ ان مانو کر بھی ڈاکٹر ہے اور جو اس طرح کے آوارہ اور آ جاتے ہیں تو یہ ایک طرح کے مریض ہیں اور ان کو ان کا علاج کرنا ہے تو ان کا علاج وہ جھاڑ جپٹ اور مار داڑھ ہونے سے نہ پیار نال می می گلا کر کے میٹھے بول ان کی تقدیر بدل سکتے ہیں آپ کو بار بار تو کہتا ہوں کہ آپ سب موتقب ہو جائیں تو اس طرح کی ٹولیاں جو ہے نا ان ٹولیوں میں آپ چلے جائیں پیار محبت سے ان کی ترکیبیں بنے تو انشاءاللہ ایسی کھیپ ملے گی یہ ہمارا احتکاب کا جو یہ معاملہ جو ہے نا یہ سمجھو کہ اس اتنا مواد ملتا ہے کہ جو پھر چلتا رہتا ہے اب جیسے آپ اس وقت ہیں نا میرا گمان ہے کہ کچھ ایسے سائب آئے ہوں گے کہ جو پہلے احتکاب میں آئے ہوں گے اس کے بعد مدنی ماحول میں پکے ہوئے ہوں گے ماشاء اللہ دیکھو کچھ صحیح بات اٹھا رہے ہیں کہ جو مائر مدار مبارک کے احتکاب کی کمائی ہے ماشاء اللہ دیکھو اتنے سارے حاجی شاہد احتکاف احتکاف ماشاء اللہ اس سے قیمتی भाई سائیں بھائی احتکاب میں آئے भी شورا بھی احتکاب میں آئے تھے حاجی امین بھی احتکاف مفتی حسین بھی भी میں آئے تھے احتکاف میں بھی ہم کو بہت ہیرے ملے تھے تو ان دنوں دس دن کا احتکاب ہوتا تھا اور ان دنوں اس طرح کے جدبل تھوڑی ہوتے تھے نتوں کی دوں بچاتے تھے ہم وہ بھی ایک لطف ہوتا تھا وہ جو ذوق کی گھڑیاں ہوتی تھیں دعوت اسلامی کا جو گلزار ابھی مسجد کا جو آخری تقاف تھا نا اس میں حاضری تھی اچھا اس کے بعد ہمارا یہ دعوت اسلامی کا اتکاف عالمی مدنی مرکز میں شفٹ ہوا تھا آپ ہاں یہ بھی 1991 یہ تو جس طرح کی کوالٹی نا ناگرانی چورا حاجی عمران کی خود بتاتے ہیں میں کام میں تو بیٹھ گیا دوست تو میرے وہی تھے پُرانے جد انداز کے بیٹے تھے وہ سمجھدارے آپ وہ میرے پاس ملنے آیا اور میرے کو بولا ارے یار ان مولانا کو تو چھوڑ چوڑے تو ان مولانا کو تنگ کرنے کے لیے میں کہاں گس گیا ہے یہ ایسے تھے لیکن اب آپ کے سامنے اور آپ جو ترغیب دلا رہے نا ذمہ داران ہمارے اس کو ہلکے تو لگتے تھے یاد کرانے وغیرہ کے حوالے سے اور کچھ مدنی پھول وغیرہ میں ہلکے میں تھا نیا ہلکا کے جو نگران تھے ہمارے جو ہلکا جن کے سپر تھا ہمارا وہ ایک اس وقت علاقائی ہوتے تھے بڑے ذمہ دار جیسے آج نگر کابینہ ہوتے نا اس وقت علاقائی ہوتے تھے تو وہ علاقے کے جو نگران تھے نا وہ ہمارے ہلکے کے ذمہ دار تھے اس طرح کے لاؤ نہ دیتے یار بڑے بڑے نگران جو ہے نا. پہلے وقت کا یہ نہیں کہ مطلب آنا جانا لگا رہتا ہے ماحول مدنی ماحول میں ہوتے لیکن بس مصروفیات بڑھ جاتی پہلے کمارے تھے یہ اب نانے دادے بن گئے مصروفیات بڑھ گئی اب میں بھی تو نانا دادا بن گیا ہے. میں بھی پورا نہیں ہوں سب کو جو اس طرح کے حصہ یہ پرانے پرانے بھی لیکن یہ وقت دیتے ہیں اتنے میں نہیں بیٹھتے وقت بہت دیتے ہیں یوں تو زمانے سے دس دن کے تک کی, کی ترکیبیں تھی آپ نے پہلی بار ایک ماہ کے احتکاب کی شہادت کب پائی جس سال شورہ کا اعلان ہوا تھا یہ سمجھے کہ شعبان رجب یا شعبان المعظم کا مہینہ تھا اور جو رمضان اوبارہ کا مہینہ آیا تھا آپ پورا ماہ فیضان مدینہ میں بیٹھ گئے تھے اس وقت پورے ماہ کے احتکاف کا ہم نے نعرہ نہیں لگایا تھا مگر آپ پورے ماہ کے لیے فیضان مدینہ بیٹھ گئے تھے تو آپ نے فرمایا بھی تھا کہ میں تو مسجد میں بیٹھ گیا پورا مہینے کے لیے سن دو ہزار میں دو چودہ سو چھبیس سن ہری تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا میرے مشور میں عجیب رن کے جو ہے امیر علیہ سنت کا یہ ذہن ہے کیونکہ اسی سال فیضان رمضان موٹی ہو کے آئی تھی نا ابھی تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ امیر علیہ سنت کا تیس دن کا ذہن بن رہا ہے تو چودہ سن ہری میں باقاعدہ فیضان رمضان تشید آئی تھی کتاب کان پکڑو زخیم ہو کر چودہ سو ستائیس سنیچری میں رجب المرجب میں جو حسب معمول مکتوب شریفاد بابا کا مدنی احتیاط جمع کرنے کا اس میں آپ نے احتکاب کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی بالکل آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا ذہن ہے آپ نے اپنا فرمایا تھا کہ یار پورے ماں کا احتکاب دعوت آپ کو پوچھا تھا کیا پورے مہینے جو نا احتکاب کروں بالکل پھر اس کے بعد بخار ہو گیا تھا آپ کو بخار ایک کاٹ الٹی آئی تھی پتا نہیں ہمت چھوڑ چکا تھا اب میں وہ بس گھر چلتا ہوں پھر وہ مولانا کاری مسلمحدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مسلمحدین گارڈن میں امامت اور خطابت فرماتے تھے ان کے کافی مریدین ہیں اور داود اسمی میں بھی کئی مریدین ملیں گے پھر یہ میرے پاس مجھے یاد پڑتا تشریف لائے تھے انہوں نے مجھے کچھ دلاسا دیا اور میں پھر جم کے بیٹھ گیا گھر نہیں اگر میں چلا جاتا تو بتا دیجیے رونق میرے حصے میں آتی ہیں نہیں احتیاط کی پہلی بار یہ آدمی دل توڑ کے چلا جائے پھر سنبھالنا مشکل یا سید یہ ارشاد سننا ہے کہ آپ کا ایک ماہ کا ذہن کیسے بنا کیونکہ آپ کا بھی گھر بار معاملات اور دیگر مسائل جو ہمارے ساتھ ہیں لگے ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کا ذہن ایک ماہ کا کسے بنا یہ ممکن نہیں ہے ورنہ میں کہتا کہ شاید آپ یہ سوال کریں مجھ سے کہ آپ کا ایک سال پورا مسجد میں بیٹھنے کا ذہن کیسے ملا نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ماہ رمضان پورے سال کا ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے پورے سال بھی شاید میں بیٹھ گیا ہوں پر رمضان اچھا وقت لگتا ہے پر جانے دینے وہ دل نہیں کرتا تو چلا جاتا ہے رمضان کا لطف جو ہے نا وہ مسجد میں باہر یہ رونقیں باطل باطل رونقیں یہ زمانہ تو گناؤ بھری اس میں رونقوں میں ترکیبیں زیادہ ہیں بے پردہ عورتوں کی رونقیں ہیں تو یہ بھی رونق لیکن کیا یہ باطل رونق بلکہ جو بھی دنی بازار کی رونقیں ہیں اس کی تو پزیر آئے تو کہیں بھی نہیں ہے بازار کی رونقوں کی تو مذمتیں بہت ہیں بس بندہ ہسب ضرورت کسب کرے اور بازار خیر باز کرے سب سے وہ صبح سویرے جا کر جھنڈا گاڑتا ہے نا بازار میں ابلی خیر مجھے بچپن سے رمضان تو بہت اچھا لگتا تھا رمضان آتا تھا اور بس مزہ آتا تھا شاید اس کا ایک منہ بھی ہو سکتا ہے گو گلی میں ہم رہتے تھے میمنوں کا علاقہ ممنوں میں نمازیں روزے کافی ہوتے ہیں اب بھی انشاءاللہ ہوں گے کہ اب سنا کے برائیاں بڑھ گئی اور روزے بھی کم ہو گئے مسجد جو تھی نا بادامی مسجد وہ مسجد رونق والی تھی تو وہاں وہ ساحلی کے وقت وہ الوداع جیسے پڑھتے ہیں اس طرح کا وہاں پڑھنا اور اعلانات ہونا اور بال مبارک کی زیارت اور چٹھی شریف کے چھ باز تو گیارہویں شریف کے گیارہ محرم شریف کے دس تو بارہویں شریف کے بارہ وہ تو رونق اس طرح کی تو یوں بس میرے کو یوں مزہ آتا تھا رمضان کی بھی وہاں اس طرح کی وہ رونق ہے یوں وہ رمضان کی محبت بڑھتی ہے زیادہ دل میں بیٹھتی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ایک سبب ہو مسجد وہ رونقیں دیکھ کر رمضان کی دل میں محبت پیدا ہونے کا رمضان کی رونق مسجد سے وار ڈھونڈنے اگر کوئی جاتا ہے تو یار سوچ لے لیکن بھول تو نہیں کر رہا رونق کیا رونق ہے باہر جس طرح کا ماحول ہے آپ کو پتا ہی ہے اتنا برا ماحول ہے ہر طرح میوزک ہر طرح بے پردگی ہر طرح شور شار گالیاں کتنے دیکھے میرا تو ایک دور گزرا نا جیسے کہ وہ عید کے دن بھی مسجد سے باہر نکلنا دشوار وہ ادھر گانے بج رہے ہیں اور میرے وہ رمضان کا بس وہ غم میں بولے یار یہ سب رمضان کی رخصت کی خوشیاں بنا رہے ہیں گانے بجا رہے ہیں پہلے تو یہ ٹی وی اور اتنا زور نہیں تھا وہ ڈیک لگاتے تھے بڑے بڑے مائک لگاتے تھے ہوٹلوں والے ٹیبلیں لگا کر ڈیک لگا کر گانے بجاتے تھے زور زور سے وہ کیرٹ تھپیاں لگاتے تھے بوتلوں کی لوگ خریدے مٹھائیوں والے اس طرح کی خوب رونقیں کرتے تھے کیا مطلب شیطان کے آزاد ہونے کا جشن کیا باطل رونقیں عید کی رونقیں اگر عبادتوں بھری ریاضتوں بھری ہوں خیرات و حسنات بھری ہوں نیک کیوں بری ہو تم ہم جیسے کہ چلو ایک دل بہل ہے اس میں کیا میں دن گزارتا تھا مسجد میں عید کے دن اور پھر روز شام ہم کو باہر نکلتا تھا وہ قبرستان چلا جاؤں کسی مزار پہ چلا جاؤں کچھ نہ کچھ جا رہا کہ ہم زین جمع ہو ہی جی جاتے ہیں ہم اس طرح کرتے ہیں یعنی اس طرح بھی ایک دور میرا زندگی کا گزرا پھر تو دعوت شامی مل گئی اب تو مدینہ مدینہ تو مدن کافلوں گی ریلوے عید کے دنوں ان کو بھی تو الحمدللہ یہی کوشش ہوتی کہ باطل رونقوں میں ہمارے موت وغیرہ نہ جائیں مدنی کافلوں میں آج شکانسن کی صحبت میں انشاءاللہ اس سے عید کی برکتیں ملیں بار اب تو میں تو برسوں ہوئے بازار دیکھنے کا کوئی اتفاق نہیں ہوتا اللہ کا آپ سب کو توفیق دے نیکی دعوت ہوگی ایسی دھومیں بجائیں کہ یہ دیکھ پر پھر مدنی بیانات چل رہے ہو سنتوں پر بیانات چل رہے ہیں الوداع کی محفلیں رمضان کی دکھائی جا رہی ہوں اور لوگ ایک کے مارتے ہوئے نکلے اور جب یہ سنے تو رونا شروع کر ایسا ماحول بن پیارے یار بابا جان عرضی ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی یعنی مبلغ کا یہ ذہن بنتا ہے کہ آخر کے دس دن مجھے احتکاب کرنا ہے اور اس کی یہ نیت بنتی ہے کہ میں فیضان مدینہ میں آخری دس دن احتکاب کروں تاکہ اپنے مرشد کی زیارت بھی کر سکوں ان کے مدنی مذاکرے سے علم دین بھی حاصل کر سکوں اور بھی فیضان مدینہ کی جو برکات ہیں ان کو بھی پانے میں کامیاب ہو جاؤں اور یہ اس کا ذہن بنتا ہے اور ذمہ داران جو نگران ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد میں احتکاب کریں اور اسلامی بھائیوں کی تربیت بھی کریں اور ان پر شفقت فرمائیں اور وغیرہ ہو گیا تو پیارے باپا جان آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اسلامی بھائی کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے ساری مسجدوں سے احتکاب ختم کروا کر نے مدینہ میں صرف احتکاب کیا جائے کیا خیال ہے آپ کا اسلامیہ کام سارا سمٹ سمٹا کر نے مدینہ کہیں کام کرنا ہی نہیں اپنے کیا مشورہ آپ کا جو آپ کا مشورہ یہ ہے ان کو جواب خاموشی نیم رضا ان کی تہید میں جا رہے ہوں نہ کیا جائے سب کا کام کرنا ہے سب بھائی جواب یہ دے رہے ہیں آپ خود کا دٹا رہے ہیں وہیں جہاں جی. آپ کے ذمہ دار فرما رہے ہیں محتیقا کا فرما لیں میموری کارڈ لے لینا بھائی. اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں کو بھی آباد کرنا چاہیے اور جو بھی تنظیمی ترکیب کے مطابق بڑے ذمہ دار اگر فیضان مدینہ کی اجازت دیتے تو یہاں کریں ورنہ وہ فرماتے کہ فلاں مسجد میں کرو یا فلاں علاقے میں جا کر کرو یعنی کہ کر. گھر کے پاس ہی بیٹھ رہے یہاں یہ بھیجے ذمہ داران وہاں آپ کو کرنا چاہیے اگر دوسرے شہر کا حکم فرمائے دوسرے شہر میں بلکہ دوسرے ملکوں میں کرنا چاہیے کہ جی میرا تو جی چاہتا ہے کہ خالی باب المدینہ ہی کیوں پوری دنیا میں رونقیں ہونی چاہیے خود حاجی شاید اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں گلزار حبیب میں میں نے اگرچہ احتکاب تو کیا تھا مگر مدنی ماحول سے یوں اتنا منسلک نہیں ہوا تھا پھر باب المدینہ سے ایک سید صاحب نواب شاہ میں احتکاب کرنے آئے تھے موجود محی الدین پپو اب پتہ نہیں حیات ہے یا کچھ پتہ نہیں تو شاید میں نے یہ مطلب بتایا کہ میں مرید نہیں ہوا تھا یعنی گلزارے میں احتکاب بھی کیا تھا تو بھی مرید نہیں تھا لیکن سید صاحب کی ترغیب کے بعد احتکاب میں انہوں نے اتنی ترغیب دلائی کہ چاند رات کو ہم نے وہاں سے سفر کیا اور عید والے دن شہید مسجد میں آ کر امیر علیہ سنت کا مرید بنا دیں ہمارے مبلگین جو باب المدینہ کے ہیں وہ ان کمزور علاقوں میں احتکاب کریں اور دوسرے شہروں میں جا کر احتکاب کریں تو موقع اچھا ہے اگر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یوں کھڑے ہو کر اظہار ہو جائے کہ مدنی مرکز جہاں چاہے قبول فرمائیں ایک ماہ کا تو پیش کر دیا آخری عشرے کا احتکاف جو ذمہ داران یہاں بیٹھے کہ مجنی مرکز جہاں کہے گا انشاءاللہ شاء میں آخری عشرے کا احتکاب کرنے کے لیے تیار ہوں کون کون اگر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کر ہم لسنت کی زیارت کریں ماشاءاللہ ہمارے نگرانے نگران کابینہ بھی کھڑے ہو گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ دو نگرانی کابینہ کھڑے ہو گئے ذمہ داران کے احتکاب کرنے کی میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ابھی پچھلے دنوں ایک شہر میں میری حاضری تھی پورے ملک کی سطح پر وہاں پورے ماہ کا اتکاف نہیں ہوتا تھا اب تک نہیں ہوتا تھا آخری عشرے کا اتکاف ہوتا تھا جب وہاں حاضری ہوئی تو ان کو پورے ماہ کے اعتقاف کا میں نے ذہن دیا کہ یہاں اتنا بڑا ملک ہے تو اور مادنی مرکز فیدان مدینہ بھی قائم ہے تو اس کو پورے ماہ کے لیے آباد کیا جائے تو وہاں بھی جو ایک کمپلین آئی نا وہ یہ تھی کہ ہم تو یہاں آخری اشرے کا تو انتقاب کرواتے ہیں لیکن کیا عام آسلم آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور بھی بیٹھ کر چلے جاتے ہیں اب جو اس کی وجوہات تھوڑی تی میں گئے تو وجوہات کیا سامنے آئی کہ عوام نے آ کر اتکاف کیا لیکن ذمہ داران نہیں تھے جو ان کو سکھاتے سمجھاتے ان کے ہلکے لگتے اور وہ اس وقت ہوگا جب وہ بھی ان کے ساتھ وت گزاریں گے تو پھر پورے ماہ کے ارتکاب پر جب کلام ہوا تو جو مشاورت کے ذمہ داران تھے ایک دو اور ذمہ دار تھے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم پورے ماہ کا احتکاب کریں گے جب وہ پورے ماہ کے اتکاف پر مجھے چار مبلک کیوں سمجھے کہ ہمیں چاہیے تھے کہ اگر چار مبلک بھی مل جائیں تو اللہ کی رحمت سے ہو جائے لینگویج پرابلم بھی ہے تو لینگویج کے جو ہمارے جو زبان جاننے والے جو سلائب بھائی تھے مبلگن وہ بھی تیار ہوئے جب وہ تیار ہوئے تو ایک عام اسلامہ جو وہاں کی زبان جاتے ہیں میں یہاں آٹھ گھنٹے دوں گا ایک کا میں یہاں تین گھنٹے دوں گا ایک نے کا میں یہاں چار گھنٹے دوں گا ایک نے کا جتنا بھی کھانے پینے کا سب کو نظام ہوگا یہ میرے ذمہ ہے ایک نے کا یہ ایک نے کا یہ کم و بیش ایک سو چھبیس اسلامیہ کا ہدف دے ہوا جو وہاں پر پورے ملک کی سطح پر وہاں لیکن سب سے بنیادی چیز کیا ہوئی جس کی وجہ سے ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ذمہ دار متقف نہیں تھے یا ان کو چلانے والے ذمہ داران نہیں تھے تو کئی ممالک میں ہم نے اس بار پورے ماہ کے اعتقاف کی تحریک دی ہے لیکن جہاں بھی ہم غور کرتے ہیں نا یہ پورا ماہ سنبھالنا آپ ہی جانتے آسان نہیں ہے آخری عشرے کا بھی سنبھالنا اسلامی بھائیوں کو تربیت کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ باب المدینہ کے جو نگران اور بڑے بڑے ذمہ داران ہیں الحمد اتنا یہاں باب المدینہ میں مادنی ماحول ہے کہ ان میں ایک تعداد ہے جو یہ ساری صلاحیتیں بعض اوقات پاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ پاکستان میں بھی باب المدینہ میں بھی مختلف مقامات پر آپ یہ پکا مطلب دعوت اسلامی کا مین یعنی ہم بڑے اجتماع میں لاتے ہیں نا تو بٹھانا مشکل ہوتا ہے اس میں یہاں نکل جاتے ہیں وہاں نکل جاتے ہیں مسجد میں جائے گا کہاں میں موبائل دھکا مارو تبھی نہیں نکلے گا بولے گا نہیں میرا ٹوٹ جائے گا میں نہیں جاتا تو اتنا زبردست موقع میں ملتا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اند... وہ جو مدنی انداز ہے ہمارا وہ دینے اتارنے میں کامیاب ہوتا ہوں ذمہ داران ہت کریں بہت اچھا اپشن دیا امیر لیے سنت نے بھی کہ چلو جتنا وقت آپ کا بچ گیا وہ فیضانۂ مدینہ میں دے دیں اپنے علاقوں کے اطاف دے دیں اور جیسے ہمارے اسلام بھائی نوٹ اٹھ کر جو سب سے پہلے ایک سوال کیا تھا کہ اسلام بھائی جو اپنی ٹولیاں دول... بناتے ہیں گیدرنگیں بنا کر اور ٹیمیں بنا کر بیٹھتے ہیں تو آپ جائیں گے تو امید ہے کہ یہ اور پھر ایک مدنی سوچ امیر سورت اور دیے نگران اور ذمہ داران کے لیے خاص ہوئی جو درد دس در مسجدیں باہر رہے ہیں نا کہ روزانہ چار مسجدوں میں جانا ہے روزانہ تین مسجد میں جانا ہے اس طرح کا جدول برائے کرم نہ بنائیے ایک مسجد میں بیٹھ جائیے اور وہیں کی ترغیب دلائیے انشاءاللہ مسلسل آپ تربیت کا انداز رکھیں گے امید ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مبلکن وہاں سے بارہ پورے ماہ کے لیے آپ کو بارہ ماہ کے تیاروں کا مل جائیں گے اچھا اور یہ احتکاف میں مدنی مذاکرے کی دو رائی کوئی انعامت اس کا بھی اعلان کر دیا جائے جدول میں آڈیو مدنی مذاکرے مساجد میں سنانے کا ہمارے یہاں ویسے ہی طے ہے اجتماعی احتکاف کے اندر اب ایسے مدنی مذاکروں کے عاشق ان کی تعداد کتنی ہے لب لو دن کرے کہ سارے ذمہ داران ہمارے مدنی مذاکروں کے عاشق بن جائیں پھر تو ہمارے دکھ بہت سارے ختم ہو جائیں دکھی اس لیے ہم ہے کہ یہ سنتے نہیں مدنی بڑے بڑے ذمہ دار ہم نہیں چنتے یہ ہم طریقہ کار کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنی کچھ کرے ہوتے ہیں پیارے باپا جان مسجد کے خادم کو صفائی کے لیے کپڑے کیسے پہننے چاہیے گندے یا صاف ہوٹل کے جو بیری ہوتے ہیں نا یعنی جو ہوٹل جو ٹپ ٹاپ کا ہوتا ہے اس بیروں سے ان کو درد حاصل کرنا چاہیے حالانکہ بیروں کا کام ہی وہ کھانا اور کتنے گندا گیری تو ہوتی ہے اس میں اور شادیوں میں بھی اس طرح کے ڈیرے بلائے جاتے ہیں پاپ کے کپڑوں والے خادم کو تو مسجد میں آنا ہے مسجد میں جتنا صفائی کی حاجت ہے اتنی اور کہاں ہے اس لیے مسجد کے خادم کو بھی اجلے کپڑے صاف مدنی ہونا چاہیے وہ جلدی میلے ہو جاتے ہیں اور یہ عذر ہوتا ہے یہ ہوٹل کے بیروں کو ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ تو بہت جگہوں پہ استعمال نہیں ہوتا کیا بولتے ہیں یہاں ویٹر بولتے ہیں اچھا ویٹر اچھا بہت پرانا ہو گیا اچھا یہ بھی پرانا ہو گیا میں اس سے بھی پرانا ہوں پھر یہ ویٹر جو ہیں یہ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں اب یہ بولیں گے کہ ہماری تنخواہ کم ہوتی ہے اور روز روز دھو کر کون دے اور اس طرح کے عذر تو کریں گے لیکن یہ کہ مسجد کے اندر فرش کی صفائی یقیناً ضروری ہے ان کی بھی صفائی ضروری ہے دونوں کو نبھانا ہے احتیاط کے ساتھ کرے گا تو کپڑے اتنی جلدی میلے نہیں ہوں گے صلو اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم محمد عامر التاری پاک شادی کا بینا بابل مدینہ کراچی پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا کام کوشش کرنا ہے کر کے دکھانا نہیں ہے جبکہ ہم اپنے ذاتی کاموں میں کوشش کی جس حد تک جاتے ہیں شاید دعوت اسلامی کے کاموں میں اس حد تک نہیں جاتے ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کوشش کس حد تک کرنی چاہیے گھر چلانے کی کس حد تک کوشش کرتے ہیں مکان بنانے کی کس حد تک کوشش کرتے ہیں دنیا کی دولت کمانے کی کس حد تک کوشش کرتے ہیں پر اس حد تک کوشش تک تو اللہ کسی کو پہنچا دے اپنے کرم سے تو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے اور جتنا آخرت کا پیریڈ ہے اتنا آخرت کے لیے اور قیامت کا تو ایک پیریڈ ہے اس کے بعد تو کوئی سرا ہی نہیں ہے تو یوں مطلب دنیا کے بجائے آخرت کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے لیکن دنیا کے لیے زیادہ کوشش کی جاتی ہے افسوس <تصفح> اب سمجھ جائیں کہ کتنی کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ, <تصفح> زیادہ <تصفح> کوشش کرنی چاہیے کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہم کرتے ہیں اور جو دنیا کے کام کریں اس میں بھی یہی ترکیبوں کا ثواب ملتا رہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی وہ کام کرتے تھے جس میں ثواب ملے فلو فلو اللہ. محمد اجازت تاریخ حیدرآباد ساؤں آپ کے بارے میں سوال یہ ہے جب محدود صاحب اذان پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈیرا ثواب کمائیے اگر کوئی اسلام بھائی کام نہ روکے اور آزان کا جواب دے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں اب جیسے کہ اذان ہوئی اور وزو کر رہا ہے کام یہ بھی ہے تو یہ بھی جواب ہی ہے یہ اجابت بالقدم یعنی یہ پریکٹیکل جواب ہے یوں سمجھیں مسجد کی طرف چل رہا ہے اذان ہو رہی ہے تو یہ چلنا بھی کام تو ہے لیکن یہ یہ اجابت بالقدم قدم آئے گا اس میں کہ یہ پریکٹیکل جواب ہے اس میں تو وضو کر رہا ہے اسے اور جواب بھی دے رہا ہے زبان سے چل رہا ہے مسجد کی طرف جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے تو یہ تو جواب ہی کی صورتیں ہیں غلام یاسین اطاری ابھی شبینہ ہوتا ہے ایک رات میں قرآن کریم ختم کرواتے ہیں اس کا پڑھوانا کیسا ہے شبینہ تو جائز ہے اب ایک رات میں قرآن پڑھنے والے اگر واقعی درست پڑھتے ہوں جائز ہے عام طور پہ تو تراوی میں بھی درست پڑھنے والوں کی کمی ہو گئی ہے اسپیڈ کی وجہ سے وہ الفاظ حروف جو ہیں وہ چپ جاتے ہیں وفا جان میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں دکاندار ہوں تو آپ منع فرماتے ہیں کہ جسے غیر محرم عورتیں ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے تو نظریں مطلب جھکا کے جو ہے نا کام کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے جیسے کوئی لیڈیز وغیرہ آتی ہیں بک اسٹور ہے میرا تو جب تک ان کی طرف دیکھ کے نہیں ان کو سامان نہیں دیتے تو ڈیلنگ نہیں بن پاتی ہے سامان نہیں لیتے ہیں وہ اسی طرح جیسے ہمارے گاؤں میں رشتے داروں کے یہاں چاچا ماما اس طرح کے جو رشتے دار ہوتے ہیں ہمارے تو جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو ان کے گھر مطلب اس وجہ سے نہیں جاتے کہ جس وہاں پہ رواج ہے کہ لڑکیاں اور جو کزنس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ وہاں پہ رواج بنا ہوا ہے اور اگر ہم ہاتھ نہیں ملاتے ہیں تو وہ پیچھے سے کی کرتے ہیں اور جو ہے نا گاؤں میں طرح طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں تو اب ہم کیا کریں اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ قطع جو رشتے داروں سے قطع مطلب وہ تعلق نہیں کرنا چاہیے وہ خود ہی کرتے ہیں تو اب ہم کیا ان سے معافی مانگے کیا کریں جواب یہ نام محرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ تو خراب ٹھیک ہے حکم شریعت پر عمل کریں اگر وہ آپ کی ہمت کرتے ہیں وہی گناگار ہو رہے ہے اس میں تو کوئی نو کمپرومائز ہے ہاں؟ نا یہ صرف آپ کے گاؤں میں نہیں یہ سنا ہے کہ ابھی عام ہو رہا ہے ہاتھ ملانا نام محرموں کے ساتھ اللہ دکان پر بھی دیکھو, دیکھو بیٹا نظر کی حفاظت حکم قرآن آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں کیا من کلینا اے محبوب مؤمنین سے مسلمانوں سے فرما دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اس کی تفسیر کنز الامان خزان العرفان کنزل ایمان کی تفصیل اس میں یہ کہ جب جیسے عورتیں ہوں تو اس وقت اپنی نگاہیں نیچی رکھے میں اپنی طرف دوڑ جاتا ہوں اب وہ دکانداری ہو یا کارخانے داری ہو جو بھی ہو حکم شریعت پر عمل تو کرنا ہوگا روزی اسی پر تو نہیں ہے نا کہ عورت کو دیکھیں گے تو بھی روزی ملے گی ورنہ بھوکے مر جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے تو بندہ کام دندا وہ کرے گا جس میں اپنی آخرت کا نقصان نہ ہو بندہ وہ کام کرے یہ کہ جس میں اپنی آخرت کی بہتری ہو گناہوں سے بچت ہو تو اسٹیشنری کا کام گنا سے بچ کر کرنا ممکن تو ہوگا نا اتنی قوم کر رہی تو سب کو ہم گنا کر نہیں کہہ سکتا بپا جیسے کچھ چیز بیچتے ہیں ہم فرض کریں گاہک کو بولتے ہیں سو پہ کی وہ کہتا ہے لے لیں ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں جی اسی روپئے لے لیں اس میں کافی گاہک ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں جھوٹ بولتا ہے مولا امامہ پہنا ہوا ایسے اسی کی چیز ہے سو یہ تو کاروبار کا وہ تجارت کا مطلب ہوتا ہے دکاندار زیادہ بتاتا ہے پھر گاہ کم بھی کرواتا ہے تو کچھ لوگ اس طرح ہی بولتے ہیں کہتے ہیں یار یہ سو روپے کی چیز اس نے بول اور اسی میں دے دی تو یہ تو جھوٹ بولا ہے اس نے تو اس میں کیا کریں آپ کیا جواب دیتے ہیں اس کو ایسا کوئی بولتا ہے روز تو بولتا نہیں ہوگا کبھی کبھار کبھی بولے ایک آپ کو تاریخ میں واقع ہوگا جی کیا ارشاد ہو گیا اس کا بابا ہم بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو کاروبار کا اصول ہے کہ ظاہر بات ہے منہ مانگے پیسے تو کوئی بھی نہیں دیتا اس طرح جس طرح اس وقت شراب مسجد کہہ رہے ہیں اس وقت کا انداز تصور میں لے کر کے آپ نے اس کو کیا کیا گندستے پیش کیے تھے بابا یہی بولتے ہیں کہ بھائی چیز ظاہری بات ہے اب ہم یہ اتنا نرمی سے کہا اس کا چانس بہت کم ہے دراصل وہ بارگیننگ جو ہے وہ بھاؤ کم کروانا یہ ان کے لیے سنت ہے یعنی کہ بیسو تکرار جو کرتے نا بھاؤ کم کرانے تو اب زیادہ بھاؤ بتا کر کم کر دینا جائز ہے شریعت میں جھوٹ جو نہ بولے اجتب ہوگا اتنے کی خرید ہے اور اتنے کی خرید ہے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں یہ نہ کہ اپنی سو روپے بتایا تو ٹھیک ہے پچیس میں بیچتے ہیں اپنا مال ہے تو جو کہتے ہیں کہ آپ مولہ نہ ہوگا جھوٹ بولتے قصور ان کا ہے ایک ہی بار تو ہوا ہوگا یار एक बारा दाखो दो बार हुआ होगा हर आदमी तो नहीं बोलता है तो। तो बहुत कुछ होता है हंसता है अभी मौलाना हो गया हंसता है अभी क्या इलाज मोराना क्या रोता रहे अच्छा रोए तो बोलते ये रोता रहे थे ये भी होता है हर का अपना अपना मिजाज होता है इसलिए वो सब्र हिम्मत से वो कोई फ्री होगा ना उसने हो सकता है बाद मुंह फट होते बोल देते मौलाना होगा झूठे बोलते हैं نماز میں اگر غفلت تاری ہو جائے تو بعد میں احساس ہونے کے بعد کیا نماز تو رہی جائے یا صرف پر غفلت تاری کیا مطلب کوئی خیال آ خیال آ گیا اس میں نماز تو ہو جائے گی خوشبو جیسے جاتا رہا نماز رہے گی بقی محمد فضو اطاری باب المزیدہ کراچی سے میں گارمنٹس لائن میں کام کرتا ہوں اکثر کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں وہ خری تعلی کرتے ہیں پانچ سو روپئے کی جیسے کہ ایک چیز لی ایک شرٹ لی اب وہ کسٹمر دکان میں بھول جاتا ہے اس کا ہم کیا کریں دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز بھیجی آٹھ سو روپئے کی کسٹمر نے دیا ہمیں ہزار روپے ہم ان کو دو سو روپئے دینا بھول گئے ہم ان دو سو روپے کا کیا کریں اور جو پیس کسٹمر بھول گیا ہم اس کا کیا کریں دونوں کو تلاش کریں لکھ کر لگا دیں جو بھی ذرائع ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ اس کو ڈھونڈے یہ نہیں کہ اب یہ نہیں آیا تو کیا ہو ہم نے تھوڑی اس کا یہ اکثر پیچھے جاتا لی میں نکل چکا ہوتا ہے دو سو روپے کا کیا کریں یہ اکثر یہ کاغذ آتے ہیں تالیا کے بکسے ہوتے ہیں اس میں ڈال دیں انہیں کی نام دے نہیں تو الگ ہی رکھتے ہیں بھول گئے دو سو روپے لینا ذرا بھی وہ بھول گئے تو ان کی ملک پر باقی تو ان کو ملک کیا آپ پر یہ واجب الادا ہے اللہ ادا کریں باقی وہ کسٹمر جو شرٹ گیا اس اس کا وہ بھی کی ہے پیارے پاپا جان میری شادی کو تقریباً دو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا گھریلو ناچا کیا بنا پر امی کی بہو جو ہے وہ اپنے گھر چلی گئی ہے تو اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں علی لے کر رہو اور میں اپنے گھر والوں کا ایک ہی بیٹا ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہوگا اس میں ایسا ہے کہ گھر واجب تو نہیں ہے کہ اس کو الگ سے مکان دلا دے رہائش مکان دینا واجب ہے لیکن وہ تو آپ دے ہی رہے اس میں الگ لینے میں ایسا بڑے بوڑھوں کو گھر کے بیچ میں ڈال کر ہی فیصلہ کرنا اچھا ہے گھر الگ ہو جاتا ہے نا تو پھر سکون سے بندہ گھر چلا سکتا ہے اس ساتھ بہو کے مسائل ایک ساتھ رہ کر آگ اور پانی میں سلا ذرا مشکل ہوتی ہے اگر ایسا ہے آپ کے لگتا ہے سر ایسا ہی ہے اس میں یہی ہے کہ بڑے بوڑھوں کو بیچ میں ڈال کر کوئی راستہ نکالا جائے اور گھر امن کا گیوارا کیسے بنے آپ نے خود سنی ہے سنائی نہیں ہے سنائی بھی ہے جتن کر لیا لگتا ہے کہ مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اللہ بس آپ کی پریشانی دور کر the laws are gone